انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا ياتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم بیشک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاو گے اور تقوی کی زندگی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہاری اجرتیں دے گا اور وہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا ہے دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے محض دھوکہ ہے یہاں کی کسی چیز کو سبات و دوام حاصل نہیں ہے ہر شے فانی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ تم لوگ اس فانی زندگی کی لذتوں میں مشغول ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہرگز نہ چھوڑو اور فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور کفر معاشی سے بچو گے تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا اور اسے تمہارا مال نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو غنی اور بے نیاز ہے اگر وہ تم سے مال مانگتا اور مانگنے میں الحاح سے کام لیتا تو تم بخیلی کرنے لگتے اور اسلام کے خلاف تمہارے دل کے کینے باہر آ جاتے وہ تو تم سے توحید انکار شرک اور صرف اپنی طاط و بندگی کا مطالبہ کرتا ہے بعض مفسرین نے ولایس الکم اموالکم کی یہ تفسیر کی ہے کہ وہ تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتا ہے بلکہ صرف ڈھائی فیصد مانگتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارے محتاج و فقیر مسلمان بھائیوں کی ضرورت پوری ہو اگر وہ تمہارا سارا مال مانگتا اور اس پر اصرار کرتا تو تم بخل پر اتر آتی جیسا کہ طبع انسانی کا خاصہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے مال طلب کرنے میں الحاع کرنے لگتا ہے تو وہ زیادہ بخیل بن جاتا ہے اسلام کے خلاف تمہارے دل کے کینے باہر آ جاتے اور تم اس دین سے ہی نفرت کرنے لگتے جو تم سے تمہارا سارا مال مانگتا ہے